تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم <بِرَوشُعُون> دو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ کروا محمد محمد رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نصیبا رہا ہے کام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 نكتب ما قالوا وقتلهم الامبياء ابي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا يقينا اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں بعض یہودی اور منافق کہتے تھے مسلمانوں سے استحزا کے طور پر اور ان کا دل دکھانے کے لیے کہ تمہارا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے انسانوں سے قرض مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے جیسے اللہ نے فرمایا فَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حسنا اللہ کو قرض حسن دو اور اللہ نے فرمایا منزل یقر اللہ قرضن حسن فیوزا فن کثیر کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے گا اللہ کو قرض حسن دے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے گا تو اللہ نے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے جیسے مقروض پابند ہوتا ہے قرض دینے والے کو اس کا حق واپس کرنے کا اسی طریقے سے میں بھی پابند ہوں کہ تیرا حق واپس کروں گا حالانکہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ بھی اسی کا بندے کا تو کچھ نہیں ہے بندہ تو ایسی بیچ میں ایک اللہ پاک نے گویا کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم دے دو تم خرچ کرو وگرنا بندہ تو مالک نہیں ہے حقیقی مالک تو اللہ ہمارے جسم کا مالک اللہ ہماری جان کا مالک اللہ وہ دماغ جس سے ہم تدبیریں سوچ کر کاروبار چلاتے ہیں اس دماغ کا مالک اللہ وہ جب چاہے اس دماغ کو چھین لے وہ جب چاہے ہماری سماعت کو چھین لے ہماری بصارت کو چھین لے ہماری بصیرت کو چھین لے قدم قدم پر ایسے نقشے ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا ہم اکڑ میں رہتے ہیں آج ہی پنڈی سے واپسی ہوئی وہاں اللہ پاک نے درس قرآن کی ختم نبوت کے انفرس میں توفیق عطا فرمائی تو وہاں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جو میرے میزبان تھے ان کا بھائی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو قومی فٹ بال ٹیم ہے اس کا یہ کھلاڑی اور خود اس کا اپنا بھی کلب تھا ایگل کلب کے نام سے فٹ بال کا بہت بڑا کھلاڑی اللہ کی شان صرف صرف گلے میں انفیکشن ہو گیا اور وہ بڑھتے بڑھتے ایسی صورت بن گئی کہ اب آواز بھی نہیں نکل سکتی بول نہیں سکتا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا تو جب چاہے اللہ پاک اپنی دی ہوئی قوت اور طاقت کو صلاحیت کو ذہانت کو دماغ کو اور سماعت اور بصارت کو لے لے کون ہے اللہ کے سوا جو دے سکتا ہے اللہ خود کہتے ہیں کل ارآ تم تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم سے سماعت چھین لے تم سے بصارت چھین لے تو تم بتاؤ تو صحیح کون ہے میرے سوا کون ہے جو تمہیں سننے کی طاقت دے سکتا ہے اور جو تمہیں دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے تو یہ مال اور جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب اللہ کا تو بھائی کافر کو تو دھوکا ہو جاتا ہے مسلمان کو تو کم از کم دھوکا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے میرا نہیں ہے ارض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تم قرض دو تو انفاق کو اللہ نے قرض سے تعبیر کیا صرف اس لیے کہ بندے جیسے مقروض قرض کو واپس کرتا ہے تو میرے راستے میں جو دے گا میں بھی یقیناً واپس کروں گا بے شمار لوگ ہیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ اپنے تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ نے ہمیں دنیا ہی میں دے دیا ایسا بھی ہوتا ہے اور آخرت میں دینا تو یقینی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تو وہ آیات جن میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو قرض سے تعبیر کیا ان آیات کی بنا پر منافقوں نے اور یہودیوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے کہ تمہارا اللہ میاں غریب ہو گیا ہے فقیر ہے ہم سے قرض مانگتا ہے اور ہم غنی ہے وہ فقیر ہے یہ باتیں کہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات کو سن لیا حالانکہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے فقیر تو انسان ہے اور غنی اللہ ہے اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ باللہ ہوا الغنی الہمید اے انسان تم سارے کے سارے فقیر ہو سارے کے سارے فقیر ہو نیچے سے لے کر اوپر تک مزدور سے لے کر مالک تک دکاندار سے لے کر کارخانے دار تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک رعایا سے لے کر بادشاہ تک سارے کے سارے فقیر ہیں اور ایک اللہ غنی ہے سب محتاج آپس میں بھی محتاج اور اللہ کے بھی محتاج اگر کوئی احتیاج سے پاک ہے تو وہ صرف اللہ ہے پل هو اللہ احد اللہ حسمد بعض حضرات نے اسمد کا معنی کیا ہے کہ وہ جس کا ہر کوئی محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ حسمد وہ اللہ بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے معذ اللہ ونہ نُنیا اور ہم غنی ہیں تو ما کالو ہم ان کی اس بات کو بھی لکھ لیں گے اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں اللہ کو تو ویسے ہی یاد لیکن اللہ پاک لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن بندے کے سامنے یہ سارے رجسٹر پیش کر سکیں کہ ہم یہ لکھتے رہے کوئی چیز لکھت پڑھت سے بچی نہیں ہے تو گویا کہ لکھت پڑھت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ لکھ پڑھ کر لیا کرے اور آپ جانتے ہیں آپ سن چکے قرآن کریم کی جو سب سے لمبی آیت ہے سورت البقرہ کے اندر سورت البقرہ کے آخر میں سب سے لمبی آیت قرآن کریم کی وہ معاملات کے بارے میں ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے بار بار بار بار, بار لکھنے کا حکم دیا ہے یا یوہلین آ منو ایزات داین تم ودینم علا مسمن فخ لکھ لیا کرو لکھ لیا کرو آج تو پڑھا لکھا زمانہ ہے لوگ لکھنے جانتے ہیں یہ آئے تو اس وقت نازل ہوئی جب کہ لکھنے والے پڑھنے والے لوگ انگلیوں پر ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے مکہ کے اندر اتنے تھوڑے تھے لیکن آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت اندازہ کیجیے اللہ کے ہاں معاملات کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ کے ہاں لکھت پرت کی کتنی اہمیت ہے تو فرمایا کہ تو ما قالو ہم ان کی اس بات کو بھی لکھ لیں گے یہ جو انہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی اس بات کو بھی لکھیں گے بکت لہم المبیا ابغیر حق اور ان کے اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرنے کو بھی لکھ لیں گے بعض نبیوں کو تو یہودیوں نے واقعی قتل کیا اور بعض کے قتل کرنے کی کوشش کی جن میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کئی تدبیریں کی گوشت میں زہر ملا کر ڈالا اور آپ کو کھلایا اللہ کے نبی کو اللہ نے مطلع فرما دیا اسی طریقے سے دیوار کے نیچے آپ کو بٹھا کر اوپر سے چٹان گرانے کی کوشش کی تاکہ آپ کچل کر ختم ہو جائیں اللہ نے بچا لیا اور بھی کئی مواقع پر تدبیریں کرتے رہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم لکھ لیں گے ان کی اس بات کو بھی اور ان کے اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرنے کو بھی یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش تو کی لیکن قتل نہ کر سکے ہاں ان کے جو آبا اجداد تھے آبا اجداد انہوں نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اب قتل تو کیا ان کے آباء اجداد نے اور اللہ نسبت کر رہے ان یہودیوں کی طرف جو حضور کے زمانے میں زندہ تھے کہ تم نے جو قتل کیا اللہ کے کی نبیوں کو ہم اس کو لکھ لیں گے دوسری جگہ ایسا بھی آتا ہے واضح طور پر تم نے حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا قتل کیا ان کے باپ دادا نے اور اللہ نسبت کر رہے ہیں ان کی طرف جو حضور کے زمانے میں تھے ایسا کیوں کیا تو جان لیجئے اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے بڑی عبرت اور نصیحت ہے وہ سبق یہ کہ یہاں سے ایک اصول اخذ ہوا کہ رضا ماسیت بھی ماسیت ہے گناہ پر راضی ہونا بھی گنا ہے اور جان دیئے رضا ہاسنا بھی ہسنا ہے نیکی پر خوش ہونا یہ بھی نیکی ہے نیکی کرتا تو نہیں لیکن نیکی پر خوش ہوتا ہے نیکی پر خوش ہوتا ہے کسی کو اللہ کی عبادت میں دیکھ کر کسی کو اطاعت میں دیکھ کر کسی کو زہد و تقوا میں دیکھ کر کسی کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا دیکھ کر اور تبلیغ کرتے ہوئے دیکھ کر دعوت دیتے ہوئے دیکھ کر اور صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے گھر کو دیکھ کر اور مدرسے کو دیکھ کر قرآن کو دیکھ کر صرف خوش ہوتا ہے یہ بھی نیکی ہے نیکی پر راضی ہونا بھی نیکی ہے اور گناہ پر راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے باپ دادا قتل کرتے رہے لیکن یہ اپنے باپ دادا کے قتل کرنے پر خوش تھے راضی تھے ہاں انہوں نے صحیح کیا ان کی مزمت نہیں کرتے تھے تو اللہ نے ان کی طرف بھی نسبت کر دی کہ تم نے قتل کیا کیوں نسبت کر دی اس لیے کہ یہ ان کے قتل کرنے پر راضی ہیں اور ایک حدیث بھی سن لیں اس حوالے سے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایزا امل القتی کان من شہید وکال مرتن ف ان کرا کمن غاب انہا اللہ اکبر من خاب انہا فرضی کان کمن شہید اگر زمین پر کوئی گنا ہوتے تو وہ شخص جو وہاں موجود جہاں گناہ ہو رہا تھا لیکن وہ اس کو ناپسند کر رہا تھا دل سے کہہ رہا تھا اللہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں میری طاقت میں ہوتا تو میں اس کو روک دیتا لیکن میری طاقت میں نہیں میں روک نہیں سکتا مگر دل سے اس کو ناپسند کرتے ہیں اور موجود ہے وہاں پر جہاں گنا ہو رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوگا گویا کے وہاں موجود ہی نہیں ہے اللہ اکبر گویا کے موجود ہی نہیں ہے اور وہ شخص جو کسی گنا پر راضی تھا کہیں گنا ہوا کہیں ظلم ہوا کہیں زیادتی ہوئی کہیں بدکاری ہوئی کہیں شراب نوشی ہوئی کہیں ناچ گانا ڈانس ہوا ہوا اور یہ اس پر راضی تھا حالانکہ کے وہاں موجود نہیں تھا کا فرماتے اللہ کے ہاں یہ ایسے ہے گویا کہ وہاں موجود ہے تو بھائیو کم از کم یہ کہ ماسیت کو معاشیت تو سمجھے معاشیت پر راضی نہ ہو جائے مگر نہ اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا کہ یہ بھی موجود تھا یہ بھی شریک تھا سنک تو گما کالوق ابیغیر حق منقول زوق عذاب الحریق اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کا عذاب اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا آگ کے عذاب سے بما قدمت وأن اللہ لیس مل یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں اللہ کہیں گے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی فصل ہے تم نے خود بوئی تھی آج کاٹو اس کو خود بویا تو تم نے میں نے نہیں اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہاں تک کہ اللہ کافر پر بھی ظلم نہیں کرتا فاسق پر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں پر بھی ظلم نہیں کرتا کرتا عدل ہے ہر کسی کے ساتھ چاہے کافر ہو یا مومن ہو بردار ہو یا کہ نافرمان فرمان ہو ظلم نہیں کرتا عدل ہے ظلم نہیں کرتا کام اور یہ بھی اس کے عدل کا تقاضا ہے یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ کافر اور مومن باغی اور اتاد کرنے والے دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ کرے یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ایسی تہذیب اور ایسا معاشرہ ایسی حکومت ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ملک کے باغی اور ملک کے وفادار کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہو نہیں ایسا نہیں ہے مجرم اور نیک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہو ایسا نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہوئے نہیں کہتے ہوئے میرا دل بڑا دکھ رہے کہ اللہ معاف فرمائے ہمارا ملک ایسا ہے ہمارا ملک ایسا ہے جہاں مجرم کے ساتھ بھی وہ سلوک اور جو جرم سے بچنے والا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک بلکہ مجرم بچ جاتا ہے اور بے گناہ پھنس جاتا ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں ہم آہ بھی برتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا اور وہی جو کسی نے تصرف کیا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا اور ہم آہ بھی بھرے تو بدنام ہو جاتے ہیں ہمارے ہم معاذ اللہ ایسا ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا تو اللہ کہتے میں ظلم کرنے والا نہیں لہذا دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا اور یہاں یہ سن لیجئے کہ ایک لفظ ہے ظالم اور ایک ہے ظلام دونوں میں فرق ہے ظالم ہے ظلم کرنے والا اور ظلام ہے بہت ظلم کرنے والا تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں بندوں پر زلام نہیں ہوں ظلام نہیں ہوں بہت ظلم کرنے والا نہیں ہوں مبالغ کا سیکھ ہے تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا معذ اللہ اللہ تھوڑا ظلم کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ بھئی عربی زبان میں بعض اوقات ظالم اور ظلام دونوں کا ایک ہی معنی آ جاتا ہے ظالم کا معنی بھی ظلم کرنے والا اور ظلام کا معنی بھی ظلم کرنے والا ایسا ہوتا ہے عربی میں اور ایک جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ اللہ کی جو صفت بھی ہے وہ مبالغے کے ساتھ ہے اللہ کی جو صفت بھی ہے وہ مبالغے کے ساتھ ہے وہ صرف رحم کرنے والا نہیں بہت رحم کرنے والا ہے صرف معاف کرنے والا نہیں بہت معاف کرنے والا ہے صرف رزق دینے والا نہیں بہت رزق دینے والا ہے اگر وہ ظلم کرنے والا ہوتا بل تو بہت ظلم کرنے والا ہوتا اس لیے کہ اس کے اندر جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ کمال کے ساتھ پائی جاتی ہے وہ نقص کے ساتھ نہیں پائی جاتی وہاں تو نقص ہے ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ اگر بالفرض وہ ظلم کرنے والا ہوتا تو ظلم ہوتا تو اللہ فرماتے کہ میں ظلم کرتا ہی نہیں نہ تھوڑا نہ زیادہ بلکہ انصاف کرتا ہوں اللہ دین کالو ان اللہ آہد علینا اللہ نکمین حتا نار وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائے نار جب تک کہ وہ قربانی پیش نہ کرے جسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ اترے یہ یہود نے عذر پیش کیا کہ ہم ایمان آپ پر کیوں نہیں لارے کہنے لگے کہ ایمان اس لیے نہیں لارے اس لیے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اس نبی پر ایمان لانا جو تمہارے سامنے ایسی قربانی کا معجزہ پیش کرے جس قربانی کو کھانے کے لیے آسمان سے آگ اترے اور یہ معجزہ بعض انبیاء بنی اسرائیل کو عطا کیا گیا تھا بعض کو عطا کیا گیا لیکن بہرحال یہ معجزہ ایسی چیز نہیں تھی کہ نبوت کے لوازم میں سے شمار ہو کہ نبی وہ ہوگا نبی صرف وہی ہوگا جو یہ معجزہ پیش کرے بعض نبیوں کو یہ معضہ اللہ نے دیا اور ہر نبی کو اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے کسی کو تخت اور کسی کو یدع اور کسی کو دستے شفا اور کسی کو اونٹنی کا معجزہ تو اللہ نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزہ عطا فرمائے اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جس کے پاس ہوا میں اڑنے والا تخت ہوگا یا جو پہاڑ سے اونٹنی کو نکال کر دکھا دے گا یا جس کے پاس نور علیہ اسلام جیسی کشتی ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لا یعنی سی فضول سی بات اور حجت ہوگی محض ایمان سے بچنے کے لیے ایمان سے محروم رہنے کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اسی نبی پر ایمان لانا جو تمہارے سامنے یہ موجزہ پیش کرے کہ قربانی رکھے میدان میں آسمان سے آگ اترے اور اس کو کھا جائے اللہ نے فرمایا کل من رسول بالبیناتی میرے حبیب آپ ان سے فرما دی دیئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول آئے بالبینات واضح موجزات لے کر وبل لبی تم اور وہ موجزہ لے کر جو تم کہہ رہے ہو فلیمہ قتل تم تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا ان کن تم سوادقین اگر تم سچے ہو اگر واقعی اس بات میں سچے ہو کہ ہم اس نبی پر ایمان لانے کے پابند ہیں جو یہ مخصوص موجزہ دکھا دے تو مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے جنہوں نے دوسرے معجزات بھی دکھائے اور یہ معزہ بھی دکھایا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو تو ظالمو تم نے ان کو قتل کیوں کیا ان کا زبو کا فقط خود رسل قبلک میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں اللہ تسلی دے رہے ہیں اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد کس من قبل تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا جا او والزبری و بل کتاب المنیر جو کھلی ہوئی نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تو رات لے کر آئے کل کل نفس زا الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کل نفس زا الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر تحدید بھی ہے تسکین بھی ہے ڈراوا بھی ہے تسلی بھی ہے دراوا ہے نافرمانوں فرمانوں کے لیے اور تسلی ہے ایمان والوں کے لیے مت گھبراؤ یہ مصیبتیں یہ ابتدائی یہ پریشانیاں یہ تکلیفیں یہ ختم ہونے والی ہے دنیا کی ہر چیز ہر چیز عارضی ہے کوئی چیز بھی دائمی نہیں باقی نہیں انسان عارضی ہے جن عارضی ہیں فرشتے عارضی ہیں یہ آسمان عارضی ہے یہ زمین عارضی ہے یہاں کی خوشیاں بھی آرزی ہیں اور یہاں کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی عارضی ہیں سب چیزیں عارضی تو ان الفاظ میں ایمان والوں کو تو تسلی ہے اللہ کہتے گھبراؤ نہیں دل آخر تمہیں میرے پاس آنا ہے تو تمہیں پورا پورا اجر دوں گا جو کچھ میری خاطر تمہیں ستایا گیا اتنا دوں گا کہ تمہیں خوش کر دوں گا اور دوسری طرف ستانے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو ڈراوا بھی ہے کل نفسن زا الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک اللہ ہے جو موت سے محفوظ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس پر فنا نہیں باقی ہر چیز کے لیے فنا کل من علیحا فان ببکا زل جلال جو کچھ ہے اس زمین پر اس کائنات میں سب فنا ہونے والا اور ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی میرے بھائیوں اور میری بہنوں بہت غور سے سن لیجیے گا اور اس حقیقت کو دل میں اتار لیجیے گا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے آخرت کا انکار کرنے والے کتابوں کا انکار کرنے والے سچائیوں کا انکار کرنے والے حقائق کا انکار کرنے والے لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا ہو اس لیے کہ دن رات دیکھتے ہیں جنازے اٹھتے ہوئے اور دن رات اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں کسی بھی خاندان سے پوچھ لی دیئے اور کسی بھی شہر والوں سے پوچھ لی دیئے اور کسی بھی قبیلے والوں سے پوچھ لی دیئے ان کے ہاں مرنے والوں کی فرشت لمبی ہوگی اور جو زندہ ہیں ان کی فرش مختصر ہوگی ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جو خاندان چلا آ رہا ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو مرنے والے زیادہ لیکن جو زندہ ہے جو موجود ہیں اس وقت وہ کم تو اس لیے موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا البتہ موت کے بعد کی زندگی کا لوگوں نے انکار کیا اور جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں انہوں نے دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی خوشیوں کو ابدی بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی بڑے جتن کیے لیکن آج تک کامیاب نہیں ہو سکے اور سب سے زیادہ پیش پیش اس معاملے میں تاکہ دنیا کی زندگی کو ابھی بنا لیا جائے موت کبھی نہ آئے اور دنیا کی خوشیوں کو دائمی بنا لیا جائے موت کبھی نہ آئے اس معاملے میں سب سے زیادہ پیش پیش یہودی ڈاکٹر ہیں سب سے زیادہ آگے آگے بڑی کوششیں کی انہوں نے تحقیقات میں سال ہر سال گزار دیے کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسی دوا کوئی ایسا آپریشن دریافت کر لے کہ جس کے ذریعے سے موت کا راستہ روکا جا سکے لیکن وہ موت کا راستہ نہ روک سکے بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ جس ڈاکٹر کو جس بیماری کے علاج میں مہارت کا دعویٰ تھا اور مہارت کی شہرت تھی اسی بیماری میں اس ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا کسی نے عربی میں کہا بھی سل مات ارسطالیس و افلاطون افل جی و لکمانو بھی سرسامہ جالی سم جو تھا اس کو سل کی تک کی بیماری میں بڑی مہارت تھی لیکن اس کا انتقال تک میں ہوا اور افلاطون کو فالج کی بیماری کے علاج میں بڑی مہارت تھی اور اس کا انتقال اسی میں ہوا اور لقمان کو سرسام اور جالینوس کو پیٹ کی بیماریوں کے علاج میں بڑی مہارت تھی آج بھی جوارشد جالینوس ملتی ہے تو اس میں بڑی مہارت تھی اس کو پیٹ کی بیماریوں کے علاج میں اس کی شہرت تھی لیکن اللہ کی شان خود پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا اپنے سامنے بھی آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے ڈاکٹر جو دل کے امراض کے ماہر لیکن خود بیماری دل میں ان کا انتقال ہو گیا تو بڑی کوشش کی مغربی بھی دنیا نے خاص طور پر کہ کوئی ایسا علاج دریافت ہو جائے موت سے بچ سکے لیکن اب تک دریافت نہیں ہو سکا اور پکی بات ہے دریافت نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت آتی کیوں ہے موت کیوں آتی ہے میں نے بعض کتابوں میں دیکھا صاف بات ہے بھائی میں اگر اس قسم کا کوئی حوالہ دے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یا تحقیق یہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میڈیکل میں بڑی مہارت رکھتا ہوں یا سائنس میں بڑی مہارت رکھتا ہوں یہ صاف بات ہے میں تو بھائی جو کتابوں میں دیکھتا ہوں وہی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں وغیرہ مجھے سائنس میں میڈیکل میں اور دوسری چیزوں میں علوم و فنون میں کوئی مہارت نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو اس بارے میں بحث ہوئی کہ موت کیوں آتی ہے اس سوال کے تقریباً دو سو جوابات دیے گئے ہیں کہ موت کیوں آتی ہے لیکن جو جواب بھی دیا گیا تو خود سائنسدانوں نے اس کو رد کر دیا ایک نے کہا موت اس طرح سے آتی ہے دوسرے نے رد کر دیا نہیں غلط کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو دوسرے نے اور نظریہ پیش کیا تیسرے نے اس کو رد کر دیا